خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الصادق القوي الأمين محترم مجاهدين اسلام أنسار مهاجرين تهريك تالبان فاكستان كرزاكارو جاننسارو فدائيو خصوصاً اورخزئی اور, اور درآم خیل قرم ایجنسی کے مجاہدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں جس عبادت کے لیے قبول کیا ہے یہ انتہائی عظیم عبادت ہے ہم اس پر اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمد رب العالمین میرے محترم ساتھیوں اللہ جل جلالہ کا و فضل و اکرام ہے کہ الحمد ایک ایسے زمانے میں شریعت کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں جس میں شریعت کے مخالفین بہت زیادہ تعداد میں ہیں اس حالت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں غریب سے معنون فرمایا ہے اور ایسے لوگوں کو غربا قرار دیا ہے بد الاسلام غریبا آ و سود کما بد آ فتوبہ لربا یعنی اسلام ایسی حالت میں شروع ہوا جب کہ وہ اجنبی تھا اور لوگوں کے لیے بیگانہ تھا وہ سیاد کما بد آ اور جس طرح شروع میں اسلام کمزوری کی حالت میں تھا بیگانگی اور اجنبیت کی حالت میں تھا اسی طرح دوبارہ بھی کمزوری کی حالت میں لوٹ آئے گا فتوبہ لغربا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جنت کی بشارت ہو غریبوں کو یعنی اجنبیوں کو اس طرح کے لوگوں کو جن کو لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں کہ یہ زمانہ پیسے کمانے کا ہے لیکن یہ مجاہدین اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں غربا وہ لوگ ہیں جن کو قبائل سے نکال دیا جاتا ہے جن کو اپنے خاندانوں سے نکال دیا جاتا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ غربا کون ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نزع من القبائل غربا وہ لوگ ہیں جو قبائل سے نکل جاتے ہیں خاندانوں سے نکل جاتے ہیں اپنے اہل عیال کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں یا دوسرے معنی میں یہ ہے کہ ان کو نکال دیا جاتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ غربا وہ لوگ ہیں کہ جن کی اطاعت کرنے والوں سے زیادہ ان کی مخالفت کرنے والے ہوں گے ان کی نافرمانی کرنے والے ان کی بات ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے ان کے ساتھ دشمنی کرنے والے ان سے دوستی کرنے والوں سے زیادہ ہوں گے ان کی حمایت کرنے والوں سے ان کی مخالفت کرنے والے زیادہ ہوں گے اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اللہ جل جلاح کی ان آزمائشوں میں امتحانات اور اطلاعات میں صبر کرنا چاہیے استقامت کا ثبوت دینا چاہیے اگر ہمارے مخالفین زیادہ ہیں ہمارے دشمن زیادہ ہیں حاسدین زیادہ ہیں اور ہماری باتوں کو ماننے والے کم ہیں اور نہ ماننے والے زیادہ ہیں تو ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مستعق تیر رہے ہیں ان کی خوشخبری کے مستحق تیر رہے ہیں ان شاء اللہ فطوبہ یعنی جنت کی بشارت کو غریبوں کو یہ غریب اردو والا غریب نہیں ہے بلکہ عربی والا غریب ہے یعنی غرباء سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی باتوں کو لوگ اجنبیت سے دیکھیں گے اور جن کی باتوں کو لوگ سنیں گے تو تعجب کریں گے ایک ایسے زمانے میں جب کہ مشینی دور ہے لوگ ریالوں درہموں اور ڈالروں کی خاطر بال بچوں سے دور رہتے ہیں اور چند ہزار ڈالروں کی خاطر اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہیں جاسوسی کرتے ہیں ایسے حالات میں اسلام کے خاطر جان دینا واقعی تعجب انگیز اور حیرت انگیز ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم انہیں غرب میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں انہی غربا میں شامل فرمائے دوسری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حق ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے حمایت کرنے والے اکثریت میں ہو یہ تو جمہوریت اور ڈیموکریسو کا قانون ہے کہ جس کی اکثریت ہو اسے حقدار سمجھا جاتا ہے جس کی اکثریت نہ ہو وہ چاہے کتنا ہی بڑا عالم متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو اسے حقدار نہیں سمجھا جاتا لیکن اسلام کا قانون اس سے مختلف ہے اسلام کا قانون حقانیت کو دیکھتا ہے اکثریت کو نہیں دیکھتا تعداد کو نہیں دیکھتا بلکہ حقانیت کو دیکھتا ہے سچائی کس طرف ہے صداقت کس طرف ہے اس کو دیکھتا ہے اس لیے ہمیں اس بات سے بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری تعداد کم ہے یا ہم کمزور ہیں یا ہماری کوئی حمایت نہیں کر رہا ہے یا کوئی ملک ہمیں تسلیم نہیں کرتا ہے ہمیں ان باتوں سے الحمد کوئی سروکار نہیں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو ہر وقت غلبہ عطا کرتا ہے حق پر رہنے والے لوگ اگر قتل ہو جائیں تو وہ شہید ہیں کامیاب ہیں اور اگر وہ زندہ رہیں ان کو حکمرانی مل جائے تب بھی وہ کامیاب ہیں من یقاتل سبیل اللہ وہی لہٰ فل فصو فنوتی نغیمہ جو شخص اللہ کے راستے میں لڑتا ہے پھر وہ شہید کر دیا جاتا ہے یا وہ غالب آتا ہے فصوف اجرا ناغیمہ اللہ جلجلال فرما رہے ہیں کہ ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا کریں گے میرے دعوت۔ جب دی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں تین قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں حق کی دعوت شروع کی تو کی دعوت شروع کی اسلام کی دعوت شروع کی تو آپ کے مقابلے میں تین قسم کے لوگ کھڑے ہوئے ایک وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے ناوز باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے ان کو جادوگر کہا کرتے تھے ان کو کذاب اور جھوٹا کہا کرتے تھے ان کو مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پر پگئنڈا کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بری باتیں مشہور کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تبلیغ کو پرانے زمانے کے افسانے قرار دیا کرتے تھے کہا کرتے تھے کہ انہ اس نے خود بنایا ہے اور وہ لوگ کہا کرتے تھے ان نما بشر کہ ان کو یہ دین کوئی آدمی سکھاتا ہے اور کوئی کہا کرتا تھا ماں لہٰذا رسول یا گلو قام و ایک ایسا پیغمبر ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں گمتا پھرتا ہے تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تبلیغ کے درمیان میں رکاوٹیں ڈالتے تھے رکاوٹیں ڈالنے کی مختلف طریقے تھے ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم اور توحید کی دعوت دیا کرتے تھے تو وہ رستم و اصندیار اور مختلف جنات کے قصے لوگوں کو سنانے لگتے میرے ساتھیوں حق کی دعوت جب بھی ہوگی تو اس کے مقابلے میں یہ تین چیزیں ضرور آئیں گی ہم نے بھی الحمد شریعت کا پرچم بلند کیا ہے شریعت کا نعرہ بلند کیا ہے تو اس لیے ہمیں مشکلات کا سامنا ہے بعض لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں ہمیں جھوٹا کہتے ہیں ہمیں بیوقوف کہتے ہیں ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے بلکہ یہی یہ وہی پرانی سنتیں ہیں یعنی یہ وہ سنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ساتھ جاری رکھی ہے اور انبیاء کے وارثین کے ساتھ جاری رکھی ہے اسی طرح ہمیں اور ہماری تعلیمات کو ہمارے موقف کو غلط انداز سے ٹی وی ریڈیو وغیرہ میں بیان کیا جاتا ہے ہمارے موقف کو غلط انداز سے لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اگر ہم کسی کو مارتے ہیں تو ہمیں ظالم قرار دیا جاتا ہے حالانکہ جس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہو اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا جب ہم جہاد کی دعوت دیتے ہیں چاہے وہ قلم کے ذریعے ہو چاہے وہ زبان کے ذریعے ہو چاہے وہ عملی جہاد کے ذریعے ہو تو بعض لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں اپنے غلط اعمال کو آگے لاتے ہیں میرے ساتھیوں یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں اس لیے ہمیں ان باتوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے ٹی وی ریڈیو وغیرہ کی باتوں سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے ہمارا جو موقف ہے شریعت یا شہادت ہے زندہ رہیں گے تو شریعت کو قائم کریں گے ورنہ آخر دم تک انشاءاللہ اللہ لڑتے رہیں گے اور شہید ہو کر اپنے رب سے جا ملیں گے انشاء اللہ تیسری بات میرے دوستوں سے یہ ہے کہ بعض ساتھیوں کو اعتراض پیدا ہو رہا ہے اعتراض تو نہیں ہے بلکہ ایک شبح سا پیدا ہو رہا ہے کہ ہم سنگروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نہ کوئی جنگ ہے نہ کوئی تعارض ہے تو گویا کہ ہم بیکار بیٹھے ہوئے ہیں بعض اس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں اصل میں یہ سوال نہیں ہے بلکہ ایک شیطانی وسوسہ ہے یہ شیطانی وسوسہ اس لیے ہے کہ ہم انسان ہیں اور شیطان ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ہم جس طرح کفار کے ساتھ جنگ میں مصروف ہیں اسی طرح اپنے نفس کے خلاف بھی جنگ میں مصروف ہیں اور شیطان کے خلاف بھی جہاد میں مصروف ہیں تو یہ تو سب ہوگا اس لیے ہمیں ان باتوں کو شریعت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے میرے ساتھیوں جہاد چار قسم کی باتوں سے عبارت ہے جہاد صرف لڑائی کا نام نہیں ہے جہاد صرف فائرنگ کرنے کا نام نہیں ہے جہاد صرف مارتر اور توک کے گولے مارنے کا نام نہیں ہے جہاد چار چیزوں پر مشتمل ہے سب سے پہلی بات ہجرت یا نصرت یعنی انسان کو یا مہاجر ہونا چاہیے یا انصار ہونا چاہیے یا دین کے خاطر اسے گھر بار چھوڑنا چاہیے یا دین کے خاطر گھر بار چھوڑ کر آنے والوں کی اس کو امداد کرنی چاہیے انسان کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں اس کی زندگی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا وہ مہاجر ہو یا وہ انصار ہو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بھائیوں بہنوں کی انصار و مہاجرین کی قربانیوں سے ہمیں یہ ماحول اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے مثلا میں مہاجر ہوں الحمدللہ میں بہت سارے انصار کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں اور آپ حضرات انصار سے میں مخاطب ہوں اور حضرات مہاجرین سے بھی میں مخاطب ہوں یہ اللہ جل جلال کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت و نصرت کی سنت کو ہمارے درمیان زندہ فرمایا دوسری بات اعداد یعنی جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا جہاد کے لیے تیار کرنا جیسے جسمانی طور پر ہوتا ہے یعنی ٹریننگ کرنا دوڑنا مشق کرنا اور فائر کرنا اسی طرح ایمانی طور پر بھی ہوتا ہے ایمانی طور پر تیاری یہ ہے قرآن کریم کا مطالعہ کرنا احادیث کا مطالعہ کرنا مختلف بیانات جو کہ حق و علماء کے بیانات ہوں ان کو سننا اور رسائل کا مطالعہ کرنا جہاد کے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ سب کے سب اعداد میں شامل ہے نمبر تین رباط اصل میں ہمارا موضوع یہی ہے اس لیے اس کو چوتھے نمبر پر بیان کریں گے چوتھے نمبر کو تیسرے نمبر پر بیان کرتے ہیں وہ ہے قتال یعنی اللہ کے راستے میں لڑنا اللہ کے راستے میں لڑنے کی جو مختلف قسم کی شکلیں ہیں وہ آپ حضرات بہت اچھی طرح اور بخوبی جانتے ہیں الحمد عمل بھی ہو رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم فرمائے رباط کمانا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اسلامی سرزمین اسلامی مقامات اور اسلام کے خاطر بنے ہوئے مورچوں پر ڈٹ کر رہنا دشمن کے خلاف مورچوں پر بیٹھنا اور پہرے دینا امیر نے آپ کی کہیں بھی تشکیل کر دی ہو جہاں جنگ نہ ہو وہ رباط کہلاتا ہے مثلا امیر اگر آپ کی تشکیل کھانا پکانے کے لیے کر دے امیر اگر آپ کی تشکیل رابطے کے لیے کر دے امیر اگر آپ کی تشکیل پشاور کی طرف کر دے کراچی کی طرف کر دے جہاں جنگ نہیں ہے یہ سب کا سب ربات میں شامل ہے اب اس ربات کی حالت میں آپ چاہے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امیر کی آپ کر رہے ہیں آپ کے تمام اعمال عبادت میں شمار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر دے گا جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رباط و ولیلا خیر دنیا و ما فیحا ایک دن اور ایک رات کی رباس اللہ کے راستے میں پہرے دینا یہ دنیا اور دنیا میں جتنا کچھ ہے اس سب سے افضل ہے دنیا میں جتنا کچھ ہے وہ آپ کو اندازہ اس کا ہے گاڑیاں ہیں سونے ہیں زیورات ہیں مختلف قسم کے بڑے بڑے ملک ہیں اقتصاد ہے مال ہے دولت ہے اور بھی بہت کچھ ان تمام چیزوں سے آپ کا ایک رات اور ایک دن پہرے میں بیٹھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے افضل ہے اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رباق یومن ولیلا ایک دن اور ایک رات اللہ کے راستے میں پہرے دینا خیر من شہرین وقیا و ہی ایک مہینے کے روزے اور ایک مہینے کی نماز یعنی راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھنے سے افضل ہے اس طرح ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آئینانی لاتمست نار دو آنکھیں ایسی ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی باتت تحرس فی سبیل اللہ وہ آنکھ جو کہ اللہ کے راستے میں پہرا کرتے ہوئے رات گزار دے وعین من خشیت اللہ اور دوسری وہ آنکھ ہے جو اللہ کے خوف سے رونے لگے میرے دوستوں خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں حق کی دعوت میں ثابت قدم رہنا چاہیے لوگوں کے مذاق اڑانے سے فروپے کرنے سے اور رکاوٹیں ڈالنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے نمبر دو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں جہاد کی توفیق عطا کی ہے نمبر تین ہمیں اپنے مورچوں میں پہرے کو مضبوط کرنا چاہیے اس لیے کہ پہرے دینا یہ بیکار کام نہیں ہے مورچوں میں بیٹھنا یہ بیکار کام نہیں ہے بلکہ یہ عبادت ہے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ساٹھ سال نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر عبادت اللہ کے راستے میں پہرے دینا ہے ٹھنڈی راتیں ہیں مشقت والی راتیں ہیں اور لمبی راتیں ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں اس دشمن کے سامنے ڈٹنا ہے دشمن کے سامنے ثابت قدم رہنا ہے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے ولاغا سستی مت کرو دشمن کو پکڑنے میں اور دشمن کے طلب میں یعنی دشمن کے ساتھ جنگ کرنے میں سستی مت کرو ان تکون و تا یا اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یہ اللہ جل جلالہ کا کلام ہے اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے،, ہے اگر تمہیں مشقت ہوتی ہے اگر تمہیں سردی لگتی ہے تو ان نہ یا تو کافروں کو بھی تکلیف ہو رہی ہے ان کو بھی مشقت ہو رہی ہے ان کو بھی سردی لگ رہی ہے جیسے کہ تم کو لگ رہی ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ جلا جلال نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا ہے اللہ جلا جلال نے دین کو صاف و شفاف کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے جیسے کہ ناپاک کوچ کے خدیث کتوں کو سردی کے راتوں میں پہرے دینے پڑ رہی ہے ان کو پہرا دینا پڑ رہا ہے اسی طرح ان کو مشقتیں بھی ہیں ان کو تکلیف ہے ان کو خوف ہے ان کو ڈر ہے آپ تو اپنے وطن میں ہیں وہ تو بے وطن بھی ہیں اور ان کو اور زیادہ تکلیف ہے اور وہ تو اگر مر گئے تب بھی ناکام ہیں زندہ رہے تب بھی ناکام ہے آپ تو زندہ رہے تب بھی کامیاب ہیں آپ قتل ہو گئے تب بھی کامیاب ہیں وہ ترجن امین اللہ مالا ارجون اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ لوگ امید نہیں رکھتے اے میرے ساتھی آپ حضرات اور ہم سب انصار و مہاجرین اللہ سے جنت کی امید رکھتے ہیں اللہ سے رضا کی امید رکھتے ہیں اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ سے ہماری ملاقات اس حالت میں ہو کہ وہ ہم سے خوش ہو وہ ہم سے ناراض نہ ہو تو ہم جب اللہ سے اتنی زیادہ امیدیں رکھتے ہیں تو ہمیں اور بھی زیادہ استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے جب یہ ناپاک کوچ کے کتے اور یہود و نصارہ کے ایجنٹ اتنی زیادہ قربانیاں دے سکتے ہیں تو ہم کیسے پیچھے رہیں میرے دوستو اخیر میں ایک مثال دیتا ہوں اور یہ مثال اصل میں ایک سوال ہے سوال یہ ہے کیا ہم پاکستان کے دشمن ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے ہم اس کے دشمن نہیں ہیں انسان جب گھر بناتا ہے تو وہ گھر اس لیے بناتا ہے تاکہ اس میں آرام کے ساتھ زندگی گزار سکے لیکن اگر اس گھر کی دیواریں ہلنے لگیں چھت گرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے کہ مالی کے مکان خود اس گھر کو گرائے گا اس کی دیواروں کو گرائے گا چھت کو گرائے گا حالانکہ اس نے اس میں بڑا خرچہ بھی کیا ہے قربانی کی ہے مزدوری کی ہے مشقت برداشت کی ہے لیکن وہ اس گھر کو گرائے گا اور دوبارہ سے بنیاد کو ٹھیک کرے گا دیوار کو ٹھیک کرے گا اور چھت کو دوبارہ سے لگائے گا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ شخص اپنے گھر کو گرا رہا ہے تو کیا وہ اپنے گھر کا دشمن ہے ہر گز نہیں وہ شخص اپنے گھر کا دشمن نہیں ہے لیکن وہ اپنے گھر کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے اسی طرح ہم اپنے وطن اور اپنے ملک کے دشمن نہیں ہیں وطن کی بات یہاں بطور تعارف کی جا رہی ہے ورنہ اسلام میں وطنیت اور وطن پرستی کا کوئی تصور نہیں ہے لیکن بطور تعارف بطور پہچان ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں ورنہ ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ کہتے ہیں کہ آؤ پاکستان میں آؤ یہ تمہارا وطن ہے یہ تمہارا ملک ہے تم یہاں آ کر جہاد کرو جنگ کرو پاکستانی حکمرانوں کو قتل کرو ناپاک کوچ کو قتل کرو اور اسلامی نظام کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرو تو جو جہاد ہم کر رہے ہیں یہ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جیسے کہ آدمی گھر بناتا ہے لیکن گھر جو ہے اس کے موافق نہ ہو وہ اس کو گرا دیتا ہے ہم نے اس گھر کو بنایا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے سے لیکن جب گھر بن گیا تو یہ نعرہ بالکل بالکل یہ نعرہ بے روح ہو گیا اور اس کی جان نکل گئی اسلام کہیں نہیں اور شریعت کہیں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون کہیں نہیں اللہ کی کتاب پر عمل کہیں بھی نہیں اگرچہ ہم اس پر استغفار بھی کرتے ہیں کہ ہم سے جہاد شروع کرنے میں تاخیر ہوئی ہے کیونکہ جہاد 1947 سو ہی میں ہم پر فرض ہو گیا تھا لیکن اس تاخیر پر ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں استغفار کرتے ہیں پھر بھی یہ کہ الحمد شروع ہو چکا ہے اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اب ہم پاکستان کی بنیاد میں اپنے خون کو ڈال کر قربانیوں کی دیوار کھڑی کر کے شریعت کی چھت لگانا چاہتے ہیں اور اس میں اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنی مسلمان بہنوں کو زندگی گزارنے کی دعوت دیتے ہیں پاکستان کے دشمن نہیں ہیں بلکہ ہم پاکستان کے حقیقی اور مخلص دوست تو ہم ہیں پاکستان کے دشمن تو یہ حکمران ہیں جنہوں نے خیانتیں کی ہیں پاکستان کے دشمن تو یہ فوج ہیں جنہوں نے اپنے وعدے سے انحراف کیا ایمان تقوا جہاد کی سبیل اللہ سے خیانت کی اللہ کے ان پر لانت ہو اللہ تعالی ان کو ذلیل و رسوا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کا ایندھن بنائے انصار و مہاجرین تحریک طالبان پاکستان کے تمام مجاہدین کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے دنیا کے دوسرے ملکوں کے مسلمانوں کو بھی جہاد پاکستان کی طرف متوجہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے انجام کو بخیر فرمائے ثابت قدم فرمائے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں دنیا میں جمع کیا ہے جس طرح کے اورگزے کے مجاہدین کے ساتھ مجھے بیٹھنے کی توفیق دی ہے در آدم خیل کے مجاہدین کے ساتھ مجھے بیٹھنے کی توفیق دی ہے قرم ایجنسی اور وزیرستان کے مجاہدین کے ساتھ مجھے بیٹھنے کی توفیق دی ہے ازبیکستان اور عربستان وغیرہ کے مجاہدین کے ساتھ مجھے بیٹھنے کی توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ حضرات کے ساتھ اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و اللہ خیرا والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ